أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ كَانُوا <ظالمين> صدق اللہ آج ہمارا سبق انشاءاللہ سورہ اللہ انفال کی آیت نمبر چون سے شروع ہوگا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اقوال افعال اعمال اور احوال کو درست فرما کر ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے فراؤن ون قبل دا ابن کہتے ہیں طریقے کو اس سے پہلے جو آیت گزری ہے اس میں بھی تقریباً یہی باتیں بیان ہوئی تھیں کہ اللہ تعالی کسی قوم کو دی گئی نعمتوں کو تبدیل نہیں کرتا مصیبتوں کے ساتھ مشکلات کے ساتھ مگر اس وقت اللہ تعالیٰ نعمتوں کو مصیبتوں میں بدل دیتا ہے جب کوئی قوم شکر نہ کرے قدر نہ کرے نعمتوں کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جیسے فرعون اور اس کی قوم اور ان سے بھی پہلے گزری ہوئی نافرمان قوموں کے ساتھ جو ہوا اسی طرح مکے والوں کے ساتھ ہوا مکے والوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری قدری کی اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو مصیبتوں میں بدل دیا کدا ابھی آل فراؤن ودین قبل مکے والوں کی مثال فیرا اور ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی طرح ہے کذبوا دبو بے انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا احکام کا انکار کیا فعلک نہ تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تباہ و برباد کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ اگرک نا اور ہم نے فرعونیوں کو سمندر میں غرق کر دیا وہ کل ان اور جتنی بھی قومیں نافرمانی کرتے ہوئے گزری ہیں یہ سب کی سب ظالم قومیں تھیں آیت نمبر ترپن میں اللہ تعالیٰ نے مشرقین مکہ کو فراونیوں اور ان سے پہلے گزری نافرمان فرمان قوموں کے ساتھ تشویش دی ہے کہ مکے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی ناقدری قدری کی نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں گرفتار کیا جیسے کہ فراؤنیوں کو اور ان سے پہلے گزری ہوئی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی تھیں لیکن انہوں نے ناشکری کی نہ نا قدری کی اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں گھیر لیا آیت نمبر ترپن میں اس طرح بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا فاخد احمن بہم اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا گرفتار کر لیا لیکن وہاں یہ بیان نہیں ہوا تھا کہ ان کے ساتھ بعد میں کیا ہوا اب اس آیت نمبر چوند میں اللہ جل جلالہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو پکڑنے کے بعد ہم نے ہلاک کر دیا یعنی ان کی سزا سزائے موت تھی یہ تفصیل اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ ہر مجرم کو قتل کرنا ضروری تو نہیں ہے نا بہت سارے مجرم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور وہ جیل میں پڑے رہتے ہیں اور بہت سارے مجرم ایسے ہوتے ہیں جن کو گرفتار کر لیا جاتا ہے سزا دی جاتی ہے پھر چھوڑ بھی دیا جاتا ہے اسی طرح ہوتا ہے نا تو اس احتمال کو اور خیال کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالی نے آیت نمبر چوند میں یہ بات بیان فرما دی کہ نعمتوں کی ناقدری کرنے والوں کی سزا اللہ تعالی کے احکام کی نافرمانی کرنے والوں کی سزا سزائے موت ہے صرف عمر قید یا جرمانہ وغیرہ نہیں ہے قیدہ ابی علی فرآن وین امن قبل جیسے طریقہ تھا فرعون والوں کا اور جو ان سے پہلے تھے یعنی انہوں نے ناقدری کی نعمتوں کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں گرفتار کر لیا کردہ وہ بھی انہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو آیات کے معنی نشانیاں بھی ہیں آیات کے معنی احکام بھی ہیں آیات کے معنی معجزات بھی ہیں یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی باتوں کو جھٹلایا فعلک نہ تو ہم نے ہلاک کر ڈالا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ اغرق نہ فرعون اور ہم نے ڈبو دیا فرعون والوں کو دوسری قوموں کو زلزلے سے تیز طوفان سے سخت سردی سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا لیکن فرعون کو دریا میں ڈبو دیا خصوصی طور پر فرعون کو یہاں کیوں ذکر کیا گیا علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے خدائی کا دعوی کیا تھا انعرب بکم العلا کہ میں تمہارا بڑا خدا ہوں بڑا حاکم ہوں بس میری بات چلے گی اور اس کی قوم نے اس کا ساتھ دیا تھا اس لیے اللہ تعالی نے اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے کہ جو میرے ساتھ برابری کرنے کی کوشش کرے گا میں اس کو تہس نہس کر کے رکھ دوں گا اور سارے کے سارے ظالم تھے آیت نمبر چوند اور آیت نمبر ترپن میں مضمون تقریباً ایک ہی جیسا ہے لیکن الفاظ میں اور معنی میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر دیتے ہیں بعد میں اگلی آیت کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے آیت نمبر ترپن میں کہ انہوں نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا یہ نہیں بیان کیا گیا کہ ان کے ساتھ بعد میں کیا ہوا اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ ان کو ختم کر دیا گیا ان کی سزا سزائے موت تھی آیت نمبر میں اللہ تعالیٰ نے کفرو بی اللہ فرمایا ہے اللہ کے احکام کا انہوں نے انکار کیا اور آیت نمبر چون میں اللہ تعالی فرماتا ہے اور آیت نمبر چون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کزب بیاتی ربهم کہ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا رب کہتے ہیں پالنے والے کو انتظامات کرنے والے کو یہاں اللہ تعالیٰ نے رب کا لفظ استعمال فرما کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے تھے ناشکری کرتے تھے اس لیے کہ رب کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کی ہے بچپن سے پیدائش سے لے کر جوانی تک جوانی سے بڑھاپے تک موت تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انہوں نے استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت کچھ دیا لیکن انہوں نے جھٹلایا اور اللہ تعالی کی نافرمانی کی اور تیسرا فرق یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر فرعون کی سزا کو بھی ذکر فرمایا اور اس میں نقطہ وہی ہے جو پہلے بیان کیا گیا ہے کہ فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا دوسری قوموں میں کسی نے بھی اپنے آپ کو خدا کہہ کر اعلان نہیں کیا تھا سب سے پہلے یہ فرعون ہے جس نے ان اوربکم العلا کہہ کر خدائی کا دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا انکار کیا اللہ تعالیٰ کے قانون کا انکار کیا اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو پیدا کرتا ہے یا لوگوں کو مارتا ہے اس کا مطلب یہی یہ تھا کہ قانون میرا چلے گا شریعت کو میں نہیں مانتا ورنہ فرعون اپنے آپ کو انسان ہی کہا کرتا تھا فرعون نے اپنے آپ کو خدا کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کے قانون کو نہیں مانتا تھا جیسے کہ آج کل کے حکمران ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہیں مانتے یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نہیں مانتے صرف نہیں مانتے نہیں بلکہ مذاق بھی اڑاتے ہیں اس کی زندہ مثال ابھی چند دنوں پہلے جب طالبان نے افغانستان میں یہ قانون جاری کیا شریعت کا قانون ہے کہ عورت 75 کلومیٹر کا سفر بغیر محرم کے نہیں کر سکتی اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم ہونا چاہیے شوہر بھائی باپ بیٹا جو محرم بننے کے قابل ہو بڑا ہو کوئی ہونا چاہیے اس کے ساتھ اور ٹیکسی والوں کو گاڑی والوں کو پابند کیا گیا ہے کہ کسی ایسی عورت کو گاڑی میں مت بٹھائیں جس کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو تو اس پر سب سے پہلے ہمارے پاکستان شریف کے ایک وزیر نے اعتراض کیا اتنے مبارک درس میں ان خبیث لوگوں کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے اس نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ ظلم ہے یہ عورتوں کے حقوق کی پامالی ہے یہ ترقی کے خلاف ہے میرے اور اس کے الفاظ میں فرق ہو سکتا ہے لیکن مقصد اور معنی یہی ہیں اور یہ بھی کہا کہ طالبان کے ان احکام سے پاکستان کا ماحول خراب ہوگا یعنی پاکستان میں اس وقت جو بدکاری بدعمالی عروج پر ہے باقاعدہ گندے افعال کرنے کے بازار منڈیاں اور مراکز بنے ہوئے ہیں یہ سب اجڑ جائیں گے گویا کہ پاکستان میں بعض لوگ جو پیشاب کو پانی سمجھ کر پی رہے ہیں طالبان اگر کہہ دیں گے کہ یہ پانی نہیں ہے یہ پیشاب ہے تو لوگ یہ پیشاب پینا چھوڑ دیں گے تو کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا پاکستان کا تو یہ لوگ بھی فرعونیوں کی طرح مزاج رکھتے ہیں یہ حکمران فرعون اور فرعونیوں کی طرح مزاج رکھتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مخالف ہیں دشمن ہیں اور اللہ تعالی کی شریعت کے خلاف بختے ہیں لڑتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں اللہ تعالی ان سے مسلمان امت کو نجات عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحب یجمعین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ